الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عما باد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ذعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستزعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأجدكم بنصره بِنَصُرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ <تَشْفُرُون> صدق اللہ علی. آج کے درس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر پچیس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں بتقوت اس فتنے سے بچو لا بنو من کم خاص کا جس کا ببال صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں سے گناہوں میں مبتلا ہوئے فرمایا کہ اس کتنے سے بچو جس کا ببال صرف گناگاروں پر نہیں آئے گا بلکہ سب پر آئے گا کتنے سے مراد یہاں کیا ہے کتنے سے بچو عربی زبان میں فتنے کا لفظ اور قرآن کریم میں بھی فتنے کا لفظ تقریباً انیس معانی میں استعمال ہوا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں کتنے سے مراد گناہ ہے اس گناہ سے بچو جس کا عذاب صرف گناگاروں تک مخصوص لوگوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ جب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ کون سا گناہ ہے جس کا اذا سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا دو قول ہے ایک قول یہ ہے کہ اس گنا سے مراد ترک جہاد کا گنا ہے اے مسلمانوں اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو ترک جہاد کا بوال صرف مخصوص اور محدود لوگوں تک خاص نہیں رہے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس لیے کہ جہاد اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے اور بعض حالات میں سب سے افضل عمل ہے تو جب امت جہاد چھوڑ دے گی تو پھر جو ضلعت آئے گی تو وہ ضلعت ساری امت کو اپنے گھیرے میں لے لے گی جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمان اجتماعی طور پر جہاد کو چھوڑ دیا جس کا نتیجہ غیروں کی غلامی اور ضلعت اور پستی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے یہ جو چھوٹے موٹے گروہ اپنے طور پر بم دھماکے کرتے پھرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات اور حدود و قیود اور شرائط اور اصول و ضوابط کو سامنے نہیں رکھتے اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا یہ تو فساد ہے جہاد جس کا مقصد صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے جس کا مقصد کفر کا کلا کما ہو اور جو اجتماعی طور پر ایک قیادت کے تحت کیا جائے وہ ہے جہاد تو امت نے یہ جہاد چھوڑ دیا عصہ ہوا جہاد کو چھوڑے ہوئے تو ایک قول تو یہ ہے کہ کتنے سے مراد گناہ سے مراد یہاں پر کر کے جہاد کا گنا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں گنا سے مراد امر بالمعروف معروف اور نہیں علی ملکر کو چھوڑنے کا گناہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ جس قوم میں گناہ کا ارتقاب ہونے لگے اور ایسے لوگ موجود ہوں جو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر وہ خاموش رہیں تو پھر عمومی عذاب آتا ہے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اسی طریقے سے عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص لوگوں کی بد عملی کی وجہ سے عام لوگوں پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ یہ صورت نہ ہو جائے کہ گنا عام ہونے لگے اور قدرت کے باوجود بھی کوئی ان گناہوں سے نہ روکے تو پھر اللہ کا عذاب عام پر بھی آتا ہے اور خاص پر بھی آتا ہے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ گناہ سے روکنے کے اللہ کے نبی نے مختلف مدارج بیان فرمائے فرمایا کہ جو تم میں سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے اور یہ کام ہے حکمرانوں کا یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے میں اور آپ یہ کام کریں گے تو پھر فساد پھیلے گا میں یہ کہہ دوں آپ کو جوش دلا دوں کہ اس محلے کے اندر جتنے گندے پروگرام چل رہے ہیں ان کو طاقت کے زور پر بند کرا دو یا شراب خانہ کوئی کھلا ہوا ہے اسے بند کرا دو یا کوئی بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں ان کو روک دو تو میرے اس طرح کرنے سے فساد پھیلے گا یہ کام میرا نہیں آپ کا نہیں یہ ان کا ہے جن کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے زور پر لوگوں کو برائی سے روکے دوسرا درجہ آکا نے فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو زبان سے سمجھاؤ حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ بنیادی چیز ہے دین کی دعوت میں کہ خیر خواہی کا جذبہ ہو کسی کو چڑانا کسی کو ذلیل کرنا کسی کو مشتعل کرنا یہ مقصد نہ ہو بلکہ اس کو بدلنا مقصد ہو بہت سے لوگ برائی کے خلاف آواز اٹھاتے مخالف فرقوں کے خلاف آواز اٹھاتے لیکن ایسا لگتا ہے ان کے انداز سے ان کے رویے سے کہ مقصد صرف دل کے پھولے پھوڑنا ہے مقصد اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے مقصد مخالف کو ذلیل کرنا ہے یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے دعوت حکمت کا تقاضا کرتی ہے خیر کے جذبے کا تقاضا کرتی ہے تو فرمایا کہ جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے اور آقا نے فرمایا کہ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم دل سے تو گناہ کو گناہ سمجھو برائی کو برائی سمجھو دل میں تو کٹک پیدا ہو یہ گناہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آقا نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اگر تم ایسے بن گئے گناہ کی کسرت کو دیکھ کر قدم قدم پر گناہ ہر گھر میں گناہ ہر گلی کوچے میں گناہ گناہوں کو دیکھ دیکھ کر تم ایسے بے حص ہو گئے کہ گنا کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر سمجھ لو تمہارے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے آج حقیقت نہیں ہے آج ہم ایسے ہی بے حص ہو چکے ہیں اب تو گناہوں سے ہم نے سمجھوتا کر لیا میں مانتا ہوں مارکیٹ میں میری طاقت نہیں ہے میں لوگوں کو گناہ سے روک سکوں بازار میں میری طاقت نہیں ہے تھانے میں میری طاقت نہیں ہے عدلیہ میں میری طاقت نہیں ہے میں کسی تھاانے دار کو کسی جج کو کسی وکیل کو کسی تاجر کو کسی عام شہری کو گناہ سے روک سکوں لیکن کیا میں اپنے گھر میں بھی گنا سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن ہم تو گھر میں بھی نہیں روکتے تو آکا نے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے گا کہ گناہ عام ہونے لگے اور روکنے کی طاقت کے باوجود بھی تم نہ روکو تو پھر اللہ کا عذاب عام پر بھی آئے گا اور ہاتھ پر بھی آئے گا سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا بڑی آسان فہم مثال سے آقا نے سمجھایا بڑی آسان فہم مثال آپ نے بارہا سنی ہوگی آقا نے فرمایا جو لوگ طاقت ہوتے ہوئے کسی کو گناہ سے نہیں روکتے اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی دو منترا بحری جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں پانی کا ذخیرہ اوپر ہو نیچے والوں کو تکلیف ہوتی ہے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے تو انہوں نے سوچا ہم نیچے سوراخ کر کے ہی پانی کا انتظام کیوں نہ کر لیں پر کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو جب جہاز ڈوبے گا تو پھر نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں جب گنا سے نہیں روکا جائے گا تو سب پر عذاب آئے گا بعض کتابوں میں یہ قصہ پڑا اللہ عالم بواب اللہ نے ایک بستی والوں کے بارے میں فرشتے کو حکم دیا کہ پوری بستی گنا میں مبتلا ہے اس کو تباہ کر دیا جائے فرشتے نے عرض کیا اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو ہر وقت تجھے یاد کرتا رہتا ہے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا فرمایا کہ سب سے پہلے اسے تباہ کرو اس لیے کہ اس نے جانتے ہوئے بھی اور دیکھتے ہوئے بھی کبھی گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف معروف کریں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تو فرمایا کہ بعد تقوف اتنا ڈرو اس فتنے سے بچو اس گناہ سے جس کا عذاب سب پر آئے گا میں نے ارض کیا کہ یا تو اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے اور یا پھر اس گناہ سے مراد امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر چھوڑنے کا گنا اور دوسرا قول کال یہ, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ فتنے کو عام معنی لے لیں کہ لوگوں فتنے سے بچو جو فتنے ظاہر ہوئے یا جو فتنے ظاہر ہوں گے ان سب فتنے فتنوں سے بچو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا فتنا جو ظاہر ہوا وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا یہ سب سے پہلا فتنہ ہے جو مسلمانوں میں ظاہر ہوا اور اس کے بعد تو فتنوں کی لائن لگ گئے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محرم اثرار تھے جو حضور کے رازدان تھے وہ فرماتے لوگوں جب ان کو پتا چلا کہ حید عثمان کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے فرمایا لوگوں عثمان کی شہادت سے وہ رکھنا پڑ گیا جو اب قیامت تک بند نہیں ہوگا اور فتنے تو بہت سارے ہیں میں فتنوں کے بارے میں بات بھی کرتا رہتا ہوں ہمارا خطبہ جمعہ بھی اسی حوالے سے چل رہا ہے متوجہ کرنے کے لیے ارض کروں گا آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ڈبلو بلکہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ آقا نے جو فرمایا کہ جب سے آدم علی اسلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں سب سے بڑا فتنا دجال کا فتنہ ہے اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے آج سے چالیس پچاس سال پہلے یہ بات لکھی تھی کہ دجال تو آیا یا کہ نہیں اس سے بحث نہیں مگر دجالیت کی آگ بڑک چکی ہے دجالیت کی آگ بڑک چکی ہے دجالیت کیا ہے ایمان کی نفی روحانیت کی نفی اور مادیت کو سب کچھ قرار دینا یہ ہے دجالیت مختصر تعارف کرار ہوں آپ کو دجالیت کا ایک تو دجال کی شخصیت ہے اور دوسرا دجال کا پروگرام دجال کا منشور جسے ہم دجالیت کہہ رہے ہیں دجالیت کیا ہے دجال کا منشور کیا ایمان کی نفی قرآن کی نفی اللہ کی نفی رسالت کی نفی قیامت کی نفی جنت کی نفی جہنم کی نفی آنکھوں سے جو کچھ نظر نہیں آتا اس سب کچھ کی نفی اور مادیت پر زور مادیت پر زور اسباب پر زور مصب الاسباب سے بغاوت یہ ہے دجالیت اور دجالیت کی آگ بڑک چکی یہ جو مغرب کی تہذیب ہے یہ دجالی تہذیب ہے یہ دجالیت کی پرچار کرتی ہے دجالیت کا پرچار کرتی ہے یہ مادی اسما بھی سب کچھ ہے یہی دنیا سب کچھ ہے اور یہی زندگی سب کچھ ہے اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے یہ مغربی تہذیب کا خلاصہ ہے اور پیغام ہے اور بھائیو ہر فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے اور سب سے بڑی ڈھال جسے اللہ نے اروۃ الوس کا کہا مضبوط حلقہ ہر فتنے سے بچنے کے لیے اور دجالیت سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ دو چیزیں دجالیت سے ہمیں بچا سکتی ہیں جو سینے سے لگا لے گا اللہ کی کتاب کو اور اپنے آقا کی سنت کو وہ دجال سے اور دجالیت سے بچا رہے گا الحمدللہ یہ اللہ یہ درس قرآن کی یہ چھوٹی سی محفل یہ بھی الحمد کسی کی ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دجالیت سے بچا سکیں خطنوں سے بچا سکیں آگے فرمایا کہ واہمور اللہ شدید القام پہلے تو فرمایا کہو اس فتنے سے جس کا عذاب سب پر ہوگا اور پھر فرمایا جان لو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے گویا کہ بتایا کہ جو شخص فتنے سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا اس پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا اگر تم ختنے سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہماری بدنسیبی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عذاب میں گرفتار ہو چکے لیکن سمجھتے نہیں کہ میں عذاب میں ہوں یہ جو فرقے ہیں فرقے ہی فرقے اتنی بڑی امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ گھر گھر میں جھگڑے عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ مہنگائی کا سیلاب یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ زراعتی ملک اور ہر چیز کا قحط گندم کا قط اور چینی کا قحط اور بجلی کا قحط یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ بے چینی بے سکونی بے برکتی اولاد کی نافرمانی یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہم میں سے ہر ایک عدم تحفظ کا شکار ہے عدم تحفظ نہ بازار محفوظ نہ عبادت گاہیں محفوظ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا راج یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ نہ اہل لیڈروں کا ہم پر تسلط یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ ظالم انتظامیہ یہ ظلم کا نظام یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ڈرو بچو اے مسلمانوں اس کتنے سے اگر بچنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے آگے فرمایا کہ انتم قلیل الارض اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اور سرزمین مکہ میں تمہیں کمزور شمار کیا جاتا تھا مناس تمہیں ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہارا وجود لوگ مٹا ہی نہ دیں تم تھوڑے تھے تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور ہر وقت یہ خوف کہ کہیں تمہیں اچک نہ لیا جائے اور تمہارا وجود مٹا نہ دیا جائے یہ خطاب کس سے ہے اللہ ہیں یاد کرو, یاد کرو اس وقت کو کس سے خطاب ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین سے خطاب ہے جنہوں نے مقت المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اللہ فرمانے اے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور تمہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا مشرق طاقتور تھے اور تم کمزور جسے چاہتے مشرق اچک لیتے جسے چاہتے گلیوں میں گھسیٹتے جسے چاہتے تبتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے جسے چاہتے انگاروں پر تڑپاتے جسے چاہتے اس کے جسم پر کوڑے برساتے جسے چاہتے اس کا گلا گھونٹ دیتے تمہیں آزادانہ سجدہ کرنے کی بھی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن جب تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو پھر اللہ کی مدد آئی فا پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا مدینہ کی صورت میں تمہیں ایک پر امن وطن عطا کر دیا جائے پنا عطا کر دی اور اپنی مدد سے اللہ نے تمہیں مضبوط کر دیا تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ خطاب مہاجرین سے ہے جنہوں نے مقت المکرمہ سے مدینہ منظورہ کی طرف ہجرت فرمائی ان سے خطاب ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ کہ خطاب سارے مسلمانوں میں سے سارے مسلمانوں سے ہے اے مسلمانوں تم یاد کرو جب تم کمزور تھے اقوام عالم میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا رومی اور ایرانی تمہارے ساتھ غلام جیسا شروع کرتے تھے آپس کی خانہ جنگیاں برپا رہتی تھی اور تم جدا جدا تھے تہذیب و تمدن سے نا آشنا اور دنیا کی ذلیل قوم لیکن اللہ نے ایمان کی برکت سے تمہیں عزت عطا کر دی تمہیں طاقت عطا کر دی تمہیں ٹھکانہ عطا کر دیا تفصیل تبری میں ہے تومت اللہ علیہ کا قول ہے فرماتے ہیں فرماتے کہ یہ جو عرب ہیں یہ اس وقت کے آنے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم روئے زمین پر ہمیں کوئی ایسی قوم نہیں معلوم جو اربوں سے زیادہ ذلیل ہو کمزور ہو پست ہو حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اسلام کی روشنی عام ہو گئی تو اللہ نے اسلام کی برکت سے ان کو قوت تو طاقت عطا کی عطا فرمائی اور رزق میں عطا فرمائی اور بادشاہوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکا دی اور اللہ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا کہ فرماتے جو تم دیکھ رہے ہو لہذا اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اس لیے کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے اور اللہ شکر کرنے والوں کو مزید نیمتے عطا فرماتا ہے عرب دنیا کی زلی قوم تھے پست قوم، رومی اور ایرانی ان سے بات کرنا اپنی حتک سمیٹتے تھے لیکن اللہ نے اسلام کی برکت سے ان کو عزت دی اور میرے بھائیوں صحابہ کرام کو بھی عزت ملی تو اسلام سے ملی ایمان سے ملی اور سچ جانیے ہمیں بھی عزت ملی تو ایمان سے ملی ہے سولہ ہجری میں عیسائیوں کی درخواست پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے دورے پر روانہ ہوئے. صورت یہ تھی کہ آپ کی کبھی پیبند لگے ہوئے سادہ سا لباس سادہ سی سواری وہاں جو مسلمان پہلے سے مقیم تھے انہوں نے اور ان کے امیر حضرت عبیدہ بن جرا اور اللہ تعالیٰ نے درخواست کی حضرت یہاں کے لوگ بڑے متمدن ہیں اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے وزرا بڑا قیمتی لباس پہنتے ہیں جب آپ کو اس لباس میں دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے آپ یہ پیوند لگا ہوا کرتا اتار کر یہ قیمتی اور خوبصورت جبہ زیب تن فرما لیں اللہ اکبر سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں کنہ ازل قوم ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے فأعزن اللہ اسلام اللہ نے ہمیں اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے اسلام کی بنیاد پر خوبصورت لباس کی بنیاد پر نہیں قیمتی سواریوں کی بنیاد پر نہیں سونے چاندی کے امبار کی بنا پر نہیں اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اگر ہم نے اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا تو اللہ ہمیں زلیل کر دیں گے آج مسلمانوں کے پاس مادی نعمتوں میں سے کون سی نعمت نہیں ہے سونے کی کانے مسلمانوں کے پاس اور پٹرول اور ڈیزل کے کمے مسلمانوں کے پاس افراد مسلمانوں کے پاس اور زمینوں کے سینے مسلمانوں کے پاس لیکن آج مسلمان دلیل ہو کر رہ گئے تو مسلمانوں کی طاقت کا راز یہ دو چیزیں ہیں ایمان اور اتحاد صحابہ کی طاقت کا راز یہ دو چیزیں تھی ایمان اتہاس آج بھی مسلمانوں میں یہ دو چیزیں آ جائے تو اللہ پاس نے پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما دے تو فرمائے کہ انتم الارض اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اور سرزمین مکہ میں تمہیں کمزور شمار کیا جاتا تھا اور ہر وقت تمہیں یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ تمہارا وجود کہیں مٹانا دیا جائے فآباکم اللہ نے تمہیں جائے پناہ عطا فرمائی وَعَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کر دیا وَرَزَقَكُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر بھی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو میرے بھائیو ایک بات اکثر کہتے رہتا ہوں یہ قرآن جو ہے نا یہ تازہ کلام ہے تازہ کلام ہے میرے اس کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات قرآن کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن سوا چودہ سو سال پہلے نازل نہیں ہوا آج نازل ہوا ہے اب جیسے یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ارے یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تمہیں ڈر تھا کہیں تمہارا وجود مٹا نہ دیا جائے اللہ نے تمہیں بڑی خوبصورت جائے پنا بڑا خوبصورت ملک عطا کر دیا تو خطاب تو صحابہ کرام سے ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ خطاب ہم سے بھی ہے اس پاکستان کے بننے سے پہلے مسلمان متحدہ ہندوستان میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہیں ہمارا وجود مٹا نہ دیا جائے ہمارا نام و نشان ختم نہ کر دیا جائے